تو اس کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے ہم تو تمہیں اپنی ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں اور ہم ناؤ دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نیکی ہو مگر ہمارے کمیوہے نی سرسری نظر سے اور ہم تم میں اپنی اوپر کوئی بڑائی نہؤ پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں